اور شریعت پر ہماری توجہ بھرپور ہونی چاہیے لا محبود لا محبوبہ للہ لا مقصودہ اللہ، لا مطلوبہ اللہ، باقی یہ کہ فلسفہ وجود کے اعتبار سے اگر غور کریں گے تو پھر وہ یقیناً لا موجود وہ یقیناً بہادر الجود اس کے بعد میں یہ بھی ارض کر دوں آج اور میں دعا بھی کرنا چاہتا ہوں یہ کوش سن پینسٹھ سے سن اکہتر تک پھر جب میں لاہور منتقل ہو گیا تھا تو تقریباً چھ سال مجھے پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرہوم کی صحبت سے فیضیاب ہونے کا بڑا مسلسل اور بہت بافر موقع ملا ہے میرا کلینک تھا کرشن نگر میں جو اب اسلام پورا کہلاتا ہے روزانہ شام کو چشتی صاحب میرے پاس آ جاتے تھے چائے پیتے تھے گفتگو جاری رہتی تھی تو وہ جو میں نے فیصلہ کر لیا تھا دس بارہ سال تب مجھے اس میں پختگی جسم نہ صرف یہ کہ اس میں پختگی حاصل ہوئی بلکہ یہ کہ اس خاکے میں رنگ بھرا ہے اور میں اس میں یقیناً ان کا احسان مند ہوں انہوں نے احسان ہوں اور ان سے جو بات مجھے معلوم اس لیے کہ اس وقت تک میں نے نہ تو مکتوبات کا مطالعہ کیا تھا شیخ احمد سرحنی رحمۃ اللہ علیہ کے نہ علامہ اقبال کے فارسی کلام کا میں نے اس طور سے مطالعہ کیا تھا لہذا یہ حقیقت جو ہے یہ در حقیقت ان کے ذریعے مجھے معلوم ہوئی کہ اصل میں شیخ احمد سرحندی رحمت اللہ علیہ بھی اپنی زندگی کے آخری دور میں وحدت الوجود ہی کے قائل ہو گئے تھے اس کا انہوں نے بڑی مفصل تحریریں لکھی ہیں علامہ اقبال کے کلام کی جو شروع لکھی ہیں بڑی تفصیل سے مفت کی ثابت کیا اسی طریقے سے شیخ احمد سرحندی بھی اور علامہ اقبال بھی زندگی کے آخری دور میں الا اللہ بڑے بڑے بلند آہم کے ساتھ انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا آج میں ان کی ایک آپ کو سنا رہا ہوں اور یہ علامہ نے اپنی وفات سے کل تین, بر... تین مہینے قبل کہیے تو اے نادا دلے آگاہ دریاب اے نادان اے غافل شخص ایسا دل حاصل کر کہ جو آگاہ ہو حقیقت سے آشنا ہو تو اے ناداں دلے آگاہ دریاب بخود مسلے نیا راہ دریاب جیسے تیرے بزرگ جو ہیں خود راستہ تلاش کرتے رہے ہیں غور و فکر کے ذریعے سے حقیقت تک پہنچتے رہے اسی طرح تم بھی کوشش کرو یعنی یہ کہ محض تقلید کی بات نہیں ہونی چاہیے تحقیق ہو ون شوڈ نو فار ہم سیلف کہ حقیقت کیا ہے تو اے آدا دلے آگاہ دریاب بخود خود نے آگا راہ دریاب چسا مومن کو پوشیدہ فاش جیسے کہ مومن پوشیدہ کو تدریجن رفتہ رفتہ فاش کرتا ہے اور وہ کیا ہے لا موجود الا اللہ دریاب یہ لا موجود الا اللہ جو ہے اس کی دریافت اس کو محسوس کرنا یہ گویا کہ فکر انسانی کی آخری منزل ہے تو حضرت مجزد الفسانی رحمت اللہ بھی وہیں پہنچے تھے اور علامہ اقبال بھی بالآخر وہیں پہنچے ہیں بلکہ علامہ اقبال کے بعد اشعار تو ایسے بھی ہیں کہ جن میں جسے میں نے کہا ہے کہ ایک عامیانہ تصور جو وحدت الوجود کا یا یہ کہ حماس کا وہ بھی ان کے ہاں موجود ہے لیکن میں ادھر نہیں جانا چاہتا اس وقت اس لیے کہ اصل میں اس کی پھر اپنی تعویل اپنی جگہ پر ہوگی میں نے صرف اس وقت یہ بتایا ہے کہ ایک رائے جو میری سن پچپن چھپن میں قائم ہو چکی تھی اس کے بعد تقریباً پینسٹھ سے اکہتر تک کے عرصے میں اس میں پختگی پیدا ہوئی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کی وضاحت کر دوں لیکن ہما ازوسٹ جو ہے یہ تو تمام مسلمانوں کا اہل سنت کا متکلمین کا ائمہ کا ائمہ دین کا یہ متفقل بات ہے یہ تو توحید کا کم سے کم تقاضا ہے جو کچھ اللہ سے ہے ہمارا زوس یعنی نہ تو وہ خود بخود وجود میں آیا ہے جیسے کہ سورہ تور کی آئت نمبر 35 میں فرمایا ہم خود کو من غیر شعین ام حمل خان کم خود بخود بن گئے کسی کے بنائے بغیر یا یہ خود اپنے آپ کو بنانے والے ہیں ظاہر بات ہے کہ بنانے والا ایک ہے اللہ ہے نہ اج خود کوئی بنا ہے نہ یہ خود اپنے آپ کو بنانے والے ہیں بنانے والا ہے اور بنانے والا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں چنان دو مقامات پر قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر گیارہ میں یہ مضمون ہے فارونی ماضا خلق الن یہ تو سب کچھ اللہ کی تخلیق ذرا مجھے دکھا ہونا کہ اس کے سوا بھی کسی نے کچھ بنایا ہے تو ہم ازبوس کل کائنات کل موجودات کل سلسلہ تخلیق رات باری کی تخلیق کر ہے یہ تو میں نے جیسا کہ ارض کیا عقیدہ توحید کی وہ ابتدائی بات ہے کہ جس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا یہ تو نمی متکلمی ایم عدین سب کا متفقل بات ہے اب ہما باوس کیا ہے یہ ہے اصل میں جہاں سے کہ فلسفہ وجود کی اب پہلی منزل آتی ہے ہما باوس ہمارے ہاں ایک تو علاؤ الدین سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہ کے اسلاف میں وہ ہے کہ جو اس کے سب سے پہلے جس نے کہ اس کو اننشیٹ کیا ہے اور پھر زیادہ مشہور یہ ہوا ہے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے وحدت الشہود کے نام سے بات ایک ہی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ کائنات بھی ہے اور خالق بھی ہے دونوں کا وجود اپنی اپنی جگہ پر ہے یہ ہما باؤش کائنات سب کچھ اللہ کے ساتھ ہے اب ظاہر بات ہے کہ یہ ساتھ ہونا یہ تو پھر سنویت ہے دو وجود ہو گئے خالق اور مخلوق کے دونوں وجود جو ہیں تو یہ پھر سنویت ہے وجود کی چنانچہ مجھے بہت پسند ہے ڈاکٹر برحان احمد فاروقی نے جو اپنا ڈاکٹریٹ کا تھیسس لکھا تھا مجدمز کانسیپٹ آف توحید حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا لیکن یہ اصل میں سارا ان کا ابتدائی دور کی بات ہے اکثر لوگوں سے حضرت مجدد کا جو موقف آخری ہے وہ ان کی نگاہوں سے اوجل ہے لیکن جو چیز عام طور پر حضرت مجدد کی طرف منسوب ہوتی ہے رحمت اللہ وہ یہی ہے جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں وہ سنویت ہے وہ ڈولیزم ہے وہ توحید نہیں ہے پھر یہ کہ ہم بھی موجود اللہ بھی موجود کائنات بھی موجود اللہ بھی موجود اب اگر یہ دونوں وجود ہیں پھر تو گویا کہ در حقیقت پھر تو دو, دو وجود ہو ہوگا یہ سنگیت ہے اسی لیے بڑی کلیئرلی ڈاکٹر برحان احمد فاروقی نے تسلیم کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی یعنی ایک دیانت دارانہ جو بھی تحقیق ہے اس کا تقاضہ ہے کہ جو نتیجہ سامنے نکل رہا ہے اس کو آدمی دھیان کرے اس کو کھل کر کہے چاہے یہ کہ لوگ اسے پسند کریں چاہے نہ پسند کریں بہرحال یہ سنویت ایک اعتبار سے اسے شرک فی الوجود کہا گیا ہے غالب کا ایک شعر ہے جارو بے لا بے این شرک فی الوجود با گرد فرش و سینہ با ایواں برست یعنی یہ کہ ہمارا جو یہ سینہ ہے یہ ایک ایوان کے مالند ہے اور یہ شرک فی الوجود کہ وجود اللہ کا بھی ہے وجود ہمارا بھی ہے در حقیقت ایک طرح کا شرک فی وجود ہے یہ اس دردے کے مانند ہے کہ جو اس ایوان کے اوپر آگے آئے اس دردے سے جھاڑو لاؤ داروں میں لا لا کہ جھاڑو سے اس کو صاف کر وہ جو شرک فی وجود کا خاتمہ ہوتا ہے وہ ہے پھر آخری منزل جسے میں ابھی ایک لفظ سے تعبیر کر رہا ہوں ہماؤس یہ ہماس جو ہے اس کی ذرا تین باری تعبیرات ہیں جو میں بعد میں ارض کروں گا جن میں فرق ہے لیکن یہ جان لیجئے کہ دنیا بھر میں جو چوٹی کے فلسفی ہیں وہ در حقیقت اسی کے کائی جو آئیڈیلسٹ ہیں آج کل کا جو زیادہ فلسفہ ہے وہ امپیرسزم ہو یا میٹیریلزم ہو یا لاجیکل پازیٹیوزم اس کے بات چھوڑ دیجیے وہ آئیڈیلسٹ جن کا جو نقطہ آغاز ہے وہ افلاطون ہے پلیٹو ہے ان کے تحت جتنے بھی فلسفے دنیا میں آئے ہیں اور بڑے سے بڑے فلسفی چنانچہ حکیم فلاطینوس پروٹائنس آف الیگزینڈری قدیم ترین, ترین ہے اسی سے سارا تصوف اور خود ہمارے مسلمانوں کے تصوف میں بھی وہ حکیم فلاطینی فلاطینوس کے جو نظریات ہیں پروٹائنس کے انہوں نے بہت شرائط کی اسی طریقے سے ابن عربی یہ تو گویا کہ دو عالم مغرب سے متعلق ہے ابن عربی بھی انروس سے متعلق ہے سپین سے تھے اور یہ اسکندریہ مصر ہے اور دو شخصیتیں جو ہیں ایک ہندوؤں میں شنکراچاریہ اور ایک یہ کہ اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں جو ایک بڑی عظیم شخصیت میرزا عبد القادر فارسی کے عظیم ترین شعرا میں یہ چار چوٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے اس نظریے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے البتہ اس کے جو تین شیڈ تھے انہیں علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائی کر لیجئے اور اسی کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ ہوشدار کے رہبر دبے تھے رس پدمرا اس فرق کو اگر محضوز نہیں رکھے گی تو شرک ہو جائے گا کفر ہو جائے گا اس کی ایک جو ہے تعبیر ہے پینتھیزم جب وجود ایک ہی ہے تو یہ کائنات گویا کہ خدا کا حصہ ہے یا خدا ہے ہما تن خود خدا نے خالد میں شکل اختیار کر لی ہے جیسے میں نے ارد کیا تھا کہ برف پگل کر پانی بن گئی اب برف کہاں ہے یہی پانی ہی برف ہے یا یہ کہ پانی کو آپ نے ابالا وہ بھاپ بندی بھاپ بھاپ ہی پانی بھی ہے بھاپ ہی برف بھی ہے شکل بدل گئی تو گویا کہ پھر ہر شے یہاں کائنات کو ریل مانا گیا کہ یہ در حقیقت واقعی ہے اور یہ کہ یہ خالق کا حصہ ہے یا خالق ہی ہے یہ پینتھیزم ہے اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ یہ کفر ہے شرک ہے عظیم ترین شرک ہے اس کا اسلام کے ساتھ یا حقیقت کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہو سکتی دوسری جو تعبیر ہے وہ ہے کہ جو حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری دور میں اختیار کیے وہ یہ ہے کہ حقیقت میں تو وجود ایک ہی ہے لیکن وہ اللہ کا ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ ہے ہی نہیں اس کا کوئی وجود نہیں جس کی مثال میں آپ کو دے چکا ہوں انہوں نے وہ مثال دی کہ اگر یہ قندیل ہے آپ کے پاس اپنے بڑی زور کے ساتھ اس کو حرکت دی تو وہ شولہ جمالہ جو ہے ایک آج دائرے کی صورت میں نظر آئے گا نظر آئے گا دیکھنے والے کو تو نظر آ رہا کہ ہے جبکہ آپ جانتے ہیں کہ نہیں ہر چند کہیں کہ ہے نہیں یہ نگیشن ہے اصل میں اس کائنات کی کہ اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں یہ ہے گویا کہ وجود تو ایک ہو گئی اب شرک تو ختم ہوا اسی کو غالب نے کہا ہے کہ ہستی کے بد فریب میں آ جائیے اسد عالم تمام حلقۂ دامے خیال ہے فارسی شعر ہے کون او خیال اور پوسن فل اور ضلع یہ یا تو آئینے میں جیسے عقص نظر آتے عس ہے یا یہ کہ جیسے سایہ پڑ جاتا ہے درخت کا زمین پر سایہ ہے حقیقت میں ذات باری تعلیٰ ہے اور کوئی شے حقیقت موجود نہیں ہے ہر چند کہیں کہ ہے نہیں لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ یہ شے شرک فر وجود تو ختم ہو گیا وجود تو ایک ہی رہ گیا لیکن یہ کہ یہ بات کی کائنات ہے ہی نہیں یہ بات جو ہے یہ تو آخر قابل قبول اس طرح سے تو نہیں بنتی ایک فلسفیانہ توجیہ آپ اسے کہیں لیکن کائنات تو بڑی ٹھوس ہے واقعی ہے ہم بھی ہے یہ سب کچھ ہے اس کی نفی جو ہے ایک شاعرانہ خیال تو ہو سکتا ہے اس لیے کہ شرف ال وجود کی نفی کرنے کے لیے اب آپ نے اس کائنات کے وجود کی نفی کر دی لیکن یہ کہ اصل جو ہے اب اس کا حل وہ ہے کہ جو شیخ نے عربی میں نکالا ہے وہ جو میں بیان کر چکا ہوں خالق اور مخلوق اسینشل بینگ جو ماہیتیں وجود ہے حقیقت وجود اس کے اعتبار سے ان کا وجود ایک ہی ہے وہی وجود بسیط فرارت کیے ہوئے ہیں جس کی میں نے سائنس کے حوالے سے مثال آپ کو دی کہ وہی ایٹمز ہیں وہی الیکٹرک کرنٹس ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں ہوا میں بھی ہیں مجھ میں بھی ہیں اس میں بھی ہیں اس میں بھی ہیں اس, بھی ہیں. اس اعتبار سے تو ہم سب ایک ہیں ایک ہی وجود ہے ایک ہی حقیقت ہے لیکن یہ کہ جہاں تعین ہو گیا وہ پھر زیر تعین کے بعد پھر وہ اس کا عین نہیں ہے چناتے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ وجود جو ہے کائنات کا وجود ایک اعتبار سے اللہ تعالی کے وجود کا عین ہے اور ایک اعتبار سے اللہ کے وجود کا غیر ہے یہ اصل میں ابن عربی کا جو فلسفہ ہے اس کے بارے میں میں چند باتیں مزید ارض کر دوں یہ ہماری تاریخ کے اور دینی حلقے کی سب سے زیادہ کنٹروورشیل شخصیت ہے ان کی حمایت اور ان کی مخالفت دونوں انتہا کو پہنچی ہے ہمارے صوفیہ کی عظیم اکثریت انہیں شیخ اکبر کے نام سے جانتی ہے سب سے بڑے شیخ مسلمانوں کے تصوف کے یوں سمجھیے کہ یا تو وہ سلاثر شروع ہوئے حضرت علی کی ذات سے تین سلسلے حضرت علی سے اور ایک سلسلہ حضرت ابو بکر سے رضی اللہ و تعالی عنہما اور یا یہ کہ پھر جو فلسفہ ہے اس کا وہ سارا کا سارا جو ہے در حقیقت وہ ابن عربی کا خصوص الحکم یہ ان کی کتاب کا نام تو یہ جو فتوحات مدنیہ فتوحات مکیہ یہ دو عظیم کتابیں ان کی ہیں لیکن دوسری طرف اختلاف بھی اتنا شدید ہے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے انہیں ملحد زندی جو بھی جتنی ہو سکتے تھے شرعی الفاظ یعنی شرعی گالیاں جتنی ممکن ہے وہ سب کے سب امام تیمیہ احمد اللہ علیہ نے ابن عربی کو دی تو بڑی زبردست جو ہے کنٹروورشیل شخصیت ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ میں اگر شیخ اکبر کی کسی بات کی تائید کر رہا ہوں تو وضاحت کے ساتھ ارد کر دینا چاہتا ہوں وہ ان کا صرف یہ نظریہ ہے باقی میں نے نہ خصوص حکم کا مطالعہ کیا ہے اور نہ ہی میں نے فتوحات مکیہ کا مطالعہ کیا وہ بڑی دقیق کتابیں ہیں قدیم فلسفہ اس کے مبادیات اور قدیم منطق اس کو آدمی جب تک کہ اس کے اندر مہارت تامہ بہم نہ پہنچا لے ان کتابوں کا پڑھنا آسان نہیں ہے میں صرف اس نظریہ کی تائید کر رہا ہوں باقی بہت سی باتیں ان کی طرف غلط بھی منسوخ کر دی گئی اور یہ کہ بعض چیزوں کے اندر بڑا ایک بر بربرا تضاک بھی نظر آتا ہے جو ان کی طرف منسوخ کی جا رہی ہے جیسے کہ پروفیسر یوسف الدین چشتی کی ایک کتاب ہم نے شائع کی تھی اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش یا یعنی جمل خدام القرآن نے ہی اس کو شائع کرنے کی جو ہے سعادت حاصل کی تھی انہوں نے ایسی ایسی مثالیں دی ہیں کہ صوفیہ کے راستے سے خاص طور پر جو باطمی لوگ تھے ہمارے یہاں یہ شیت کا ایک انتہائی شیڈ جو تھا باتنی انہوں نے مسلمانوں کو اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے صوفیاء کی طرف بہت غلط باتیں منسوخ کی ہیں یہاں تک کہ ان کی اپنی زندگیوں میں ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم اور صوفی محقق جو ہیں وہ کسی جگہ گئے وہ دوسرے شہر میں اور وہاں ایک مسجد میں ان کی کتاب کا درس ہو رہا تھا ان کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے اور انہوں نے کہا توبہ توبہ یہ بات تو میں نے آج تک کبھی کہی نہیں میرے ہاشیا خیال میں نہیں آئی میری زندگی میں یہ ہو رہا ہے کہ میری طرف وہ باتیں منسوخ کی جا رہی ہیں اچھا مجھے خود اس کا تجربہ ہو چکا ہے ذیالہ صاحب کے دور میں میں نے جو کرکٹ کے بارے میں بات کہی تھی پھر اس پر جو طوفان اٹھا ہے اس ملک میں اخبارات میں وہ باتیں بھی میری طرف منصوب کی گئی ہیں کہ جو کبھی میرے ہاشیا خیال میں نہیں ہے یہ انسانوں کی زندگی میں ہو جاتا ہے کس اعتبار سے دیکھیے کتاب محفوظ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم اپنی اس کتاب کے محافظ ہیں کتابوں کا محفوظ رہنا آسان کام نہیں ہے انا نہزل ذکر امنا نہافظ کتاب الہی کا محفوظ رہنا جو ہے آسان کام نہیں جب تک کہ خصوصی مشیت اللہ تعالیٰ کا خصوصی فیصلہ نہ ہو احادیث میں آخر اسی لیے تو ہوا تھا موضوع اور روایات کا ایک ایسا تمار ہو گیا تھا کہ محدسین کو پوری پوری زندگی کھپانی پڑی کہ موضوعات کو علیحدہ کریں اور صحیح کو علیحدہ کریں بیچ میں کچھ شیڈ بھی ہے کچھ ضعف تو ہے لیکن یہ کہ ضعیف اور ہے اور موضوع اور ہے ہر ضعیف حدیث کو آپ موضوع نہ سمجھ لیا کیجیے یہ دو مختلف کیٹیگریز ہیں لیکن بہرحال یہ سیفٹنگ کرنی پڑی ہے یہ چھان کرنی پڑی ہے اس لیے کہ حضور کی احادیث بھڑ لی نہیں آپ کی طرف منسوخ کر دی گئی جھوٹ باتیں کسی طرح اہل تصوف کی طرف بہت سی باتیں جھوٹ جو ہے وہ کی گئی ہیں تو میں شیخ عربی کے نہ وکیل ہوں ابن عربی کا نہ ان کی ہر بات کی ذمہ داری لیتا ہوں بلکہ تضاد کی ایک مثال تو یہ ہے کہ انہی کی طرف یہ شعر بھی منصوب ہے کہ رب و ابد ان بل و ربن یا شعری من المکل رب ہی عبد ہے عبد ہی رب ہے جب ہمہ ابست ہے تو خالق اور مخلوق ایک ہی ہوئے عابد اور معمود ایک ہی ہوئے تو یا لیتا شعری من المکلف تو میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ پھر مکلف کون ہے کس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ عبادت کرے اور کس کی عبادت کرے جبکہ ہماوت سمے کی تو ہے العبد ربل رب و ابدن یاد ہے کہ شعری بن مکل مکلف لیکن دوسری طرف انہیں کا ایک شعر ہے ار رب و ربن و ان کا نزل و ابدو و ان کا اللہ اللہ ہی ہے چاہے وہ کتنا ہی نزول فرما لے جیسا کہ میں نے کل ارض کیا تھا کہ ہر شب اللہ تعالی نزول فرماتے ہیں سمائے دنیا تک سما دنیا پر آئے ہیں تب بھی رب ہی ہے اور بند ابدو و, و ان طرف بندہ بندہ ہی رہے گا چاہے کتنا ہی بلند ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتویں آسمان پر گئے ہیں لیکن یہ کہ اس وقت بھی وہ عبد رہے اب ایک طرف یہ بھی شعر ہے ان کا دوسری طرف وہ بھی ان کی طرف منصوب ہے اس لیے میں نے چاہا کہ آپ سے میں کر دوں کہ اس معاملے کے اندر میں نہ ان کے ہر خیال کا مؤید ہوں نہ ان کی ہر رائے یا ان کی طرف منسوب ہر بات کی کوئی وضاحت میرے ذمہ ہے البتہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں کہ یہ جو فلسفہ وجود کی تعبیر ہے اور میں نے اسے ایک اور طریقے سے حل کیا ہے میں خیال یہ تھا کہ ایک ہی نشست میں یہ بات آج مکمل ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ وہ میں آپ کے سامنے جو ہے دوسری نشست میں بیان کروں گا کہ میں نے خود بہت ہی سادگی کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ میری گفتگو اور میری بات میرے نتائج میرا غور و فکر جو ہے بڑا میتھمیٹیکل اور بہت ہی الجبرے کے فارمولے کے مارند ہوتا ہے وہ بات اس وقت سے جو تھی وہ میں آپ سے ارض کر چکا آج میں اس کو جس طور سے سمجھتا ہوں اور جو میری رائے ہے اس کا صبرہ کبرا کیا ہے اس کا استدلال کیا ہے وہ میں بعد میں ارض کروں گا ابھی جو چند منٹ رہ گئے ہیں ہماری اس کے اس میں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں ہوول اول اول آخر اول ظاہر اول بات کے حوالے سے یہ ظاہر اور باطن کا معاملہ جو ہے یہ بھی کچھ وضاحت اس کی رہ گئی ہمارے درس کے دوران اس میں میں آپ کو امام راضی کا ایک قول سنانا چاہتا ہوں اللہ ظاہر بھی اتنا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظاہر کوئی نہیں سیلف ایویڈنٹ بین آفتاب آمد دلیل آفتاب اس لیے کہ پوری کائنات در حقیقت اسی کا ظہور ہے معمور ہو رہا ہے میں نور تیرا ماہتاب ماہی سب ہے ظہور تیرا تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑھ کر ظاہر کون ہوگا بدائے لالہ ابل پردہ ماہو انجم جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم دے. پوری کائنات کے اندر ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا ظہور اس کے علم کا ظہور اس کی حکمت کا ظہور سب بحال اللہ معافی السماوات و ما معافی لرد ان نفی خل کے سماوات و لرد وقت اللہ ون نہ قومی یاقل ذرے میں وفیق الشعین نہ تم قدل الا نبو واحد ہر شہ میں اس کے لیے نشانی موجود ہے کہ جو اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ وہ اکیلا ہے تنہا ہے الواحد لیکن باطن اتنا ہے اپنی کنہ کے اعتبار سے اپنی ذات کے اعتبار سے اتنا مقصد ہے کہ کوئی نہیں جان لیکن اس کے اس باطن اور ظاہر ہونے میں جو بڑی خوبصورت نسبت امام راوی نے قائم کی ہے ان کا یہ قول آپ کو سنا رہا ہوں ان کمالا کون ہی ظاہر سبب ان نے کون ہی باتیں در حقیقت اس کے ظہور کی شدت اور کمال ہی کا سبب بن گیا ہے یہ بلکہ یہ اس کے شدت ظہور اور کمال ظہور ہی سبب ہے اس کا کہ وہ اقول سے نگاہوں سے چھپ گیا ہے باتل ہو گیا ہے اس کی مثال سورج کی ہے سورج جب نصف النہار پر چمک رہا ہو آپ آنکھ بھر کر اسے دیکھ نہیں سکتے نہیں دیکھ سکتے وہ چھپا ہوا ہے نہ آپ کو اس کی آؤٹ لائن نظر آتی ہے نظر نہیں آ سکتی لیکن کیا اس وجہ سے کہ وہ چھپ گیا ہے؟ وہ چھپا نہیں ہے شدت ظہور ہے جس سے کہ آپ کی نگاہ چکا چوک ہو گئی تو ان کمالہ کمال کون سبب ال کون اور بڑے پیارے الفاظ ہیں فسبہ ننختفا ان رقول شدت ظہور ہی وہ تجا باندھا بے ہی بڑی پاک ہے روزات کہ جو عقول انسانی سے چھپ گئی ہے مففی رہ گئی ہے لیکن اپنی شدت ظہور کے باعث اور اقول انسانی سے وہ اوٹ میں آ گئی ہے حجاب میں آ گئی ہے لیکن اپنے نور کے کمال کے باعث بارک اللہ علی کنسل قرآن و نفاانی میا کن دن آیا